<تصفيق> مقدم سب سے پہلے تمام دوستوں کو ماہر رمضان المبارک کے تیس روزے مکمل کرنے اور فطرانے ادا کرنے اور دیگر عبادات ادا کرنے پر دلی مبارک کو سبحان الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و وم سے اور حضرت شاہب قبلہ کی برکتوں سے آپ حضرات ہر طرح کی اس شرمندگی اور ذلت سے محفوظ رہے جو شرمندگی اور ذلت دوسروں کو اٹھانا پڑی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 رواجوں والے ذلیل ہوتے ہیں اور شریعت والے عزت رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا فرمایا ذلت اور رسوائی اس بندے پر مسلط کر دی جاتی ہے جو شخص میرے حکم کی مخالفت پر آپ <laughs> <آہ> السلام کا امر شریف جس پر تمام عیمۂ کرام کا اتفاق ہے وہ یہی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر یعنی مراد کیا ہے شرعی ثبوت جب ثبوت شرعی ہو جائے اس وقت ایسا اللہ پاک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 اس کے فون کی تال جو ہے وہ لیک ہو گئی لوگوں کے سامنے کسی نے چڑھا دی وہ منظر عام پر آ گئی وہ اگرچہ خفیہ تھی لیکن چپ نہ تھی جس میں وہ صاف کہہ رہا ہے یار ہم ان کو کہہ رہے کہ چاند نظر نہیں آیا نہ کچھ شہادت ہے نہ کوئی بات ہے کیوں ایسے تم غلط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 ریکارڈ ہو کسی نے ریکارڈ کر لی آپ عمل کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ نہ ہوتی اگر سینسی اور سرکاری طبقے کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے پیش گوئی نہ فرما چکے ہوتے کیونکہ وہ پہلے یہ پیشگوئی فرما چکے تھے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 اب آگے جو دیگر مولوی حضرات تھے نا تو ان پر بھی وہ دورہ جہتی اور وحدت کا پڑا ہوا تھا انہوں نے یہ پھر آگے فتویٰ جاری کر دیا شریعت سے ٹکرا کر سراسر شریعت سے ٹکرا کر انہوں نے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ فتوا جاری کیا کہ جی انتشار پیدا ہوگا عید پڑھ لو لیکن جمعے والے دن روزہ قضا کر لینا یہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا منیب الرحمان مفتی نے اور دوسروں نے مل کر سلطان کے کازمیوں کا بھی فتویٰ یہ میں نے قانون چٹھی کی نگران ہوگی سمجھ <laughs> نہیں آ رہی اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کمیٹی پر اور قوم نگران ہوگا جی جب دیاتدار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے ہی تسلسل جاری ہوتا ہے مولانا میرے بھائی ہو میں یہاں پر سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں Osionfish. اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ ان مولویوں کا فتوا شریعت سے ٹک کرے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا فرض چھوڑ دو انتشار نہ پڑے انتشار نہ پڑے اچھا جی آپ انتشار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 جمہوریت میں تو ہوتا ہی اختلاف ہے بے ایمان سے بتانا جمہوریت کے انتشار کا تو یہ حال ہے جمہوریت کے اندر انتشار اختلاف رولے مخالفتان ان کا یہ حال ہوتا ہے पार्टियों पर पार्टी पार्टियों पर पार्टी है उनका मंशूर अपना उनका अपना वो अपनी तरफ बुला रहा है वो अपनी तरफ बुला रहा है वो अपनी तरफ बुला रहा है ऐसे है, है। पार्टी अलग अलग एक नहीं हो सकती फिर पार्टी छोड़ो पार्टियों के उम्मीदवार वो अलग अलग फिर पार्टियां तो पार्टियां रही फिर आजाद उम्मीदवार आ जाते हैं वो अपनी ढाई वो बना लेते हैं मंदिर अपना वो अपना मंदिर बना लेते हैं اسی طرح پھر حتا کے یہاں تک نوبت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خود خد مراد ووٹ آئے میں می میری دی لڑائی پی گئی ہے بڈی کہہ دی میں بے نزیر والے جان ہے گنجے والے جان ہے شرم کرو مور شرم کرو جب ووٹوں کی بات ہے نظام جمہوری ہے پھر نظام ہے اس جمہوریت کہتے ہی اختلاف کو ہیں اس کے اندر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کا ہونا ضروری ہے جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خلیفہ بن جائے تو فقتل اللہ خرا دوسرے کو قتل کر دیں یعنی اگر دوسرا شور ڈالتا ہے تو اس کو قتل کر دیں تو یہاں پر تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں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 تو پھر اگر مولوی نہ پڑھاتے نا تو عوام چھٹی کرا دیتی تو یہ مولوی کی چھٹی کا انتشار تھا یہ اور کوئی انتظار نہیں تھا صرف رولا یہ تھا پیسے ختم ہو جائے گا یہ کیا تو بنتا ہے اپنے انتشار کو اپنے نقصان کو قومی انتظار کہہ دیتے ہو کبھی کچھ کہہ دیتے ہو اپنی شریعت بنا رکھی ہے تم نے مجھے دکھاؤ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 رات کو معلوم ہو جائے کوئی شہادت نہیں ہو سکی اور کام مشکوک ہے کوئی بات ثبوت نہیں ہو سکتا پھر فتوا دے دینا صبح انتشار نہ پڑے انتشار نہ پڑے اور ظالموں صرف مجھے انتشار کا لفظ تو فقہ سے دکھا دو یہ کہاں سے تم نے فتوا لیا انتشار کا لفظ نکالا نکال کر تم نے کہا کہ جی ایک ہونا چاہیے اگر تم انتشار کی بات کرتے ہو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 کہ ہر علاقہ اپنے اپنے چاند کے مطابق عید کرے ایسے کہتے ہیں نا <سطور> یہ فتویٰ پھر کیوں نہیں دیتے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی عید کرے ہاں اگر انتشار سے بچانا کچھ چیز ہے تو فتویٰ دو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 यहां उसको नहीं पूछा जाता कि पूछा जाता है नहीं। एक ही जवाब देते हैं लाइक आफिस दिन भाई दीन में जबर नहीं है जब दिन में जबर नहीं तो कोई पढ़े ना पड़े भाई जब दिन में जबर नहीं है तो अगर कोई दस दिन बाद ईद करे दस दिन पहले करे तो जमहूरियत नहीं बोल सकती आप کیا بات ہے یہ چکر انہیں کو دیا جا سکتا ہے جو ان چکروں کو جانتے نہیں ہیں ان چکروں کی روح کو جانتے آنند انشاء اللہ عزیز جس بات کی خبر ہم دیں گے غیر قلم نہیں رکھتے اس کو بصیرت کہتے ہیں تجربات کہتے ہیں بزرگوں کی برکات اور تعلیم کہتے ہیں کہتے ہیں مشاہدات کی روشنی میں بات کرتے ہیں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات سیکھ نکلتی ہے تو میرے بھائی یہ چند باتیں اور ہاں مفتی مریم نے بھی کہا تھا کہ کل جمعے کے دن میں خود روزہ رکھوں گا یہ بات یہ ہے اللہ اکبر و قبیرہ آج وہ وقت آ گیا میرے اگر صاحب شبلا آپ کیونکہ کلام مجدد ہیں آپ کی بات کی تصدیق چاہے دس سال بعد ہو چاہے بیس سال بعد ہو ضرور یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوئی آج جنہوں نے کل عید پڑھی ہے وہ بے شرمندہ ہیں ایمان سے کہتا ہوں میں عوام کے تاثرات آپ کو پیش نہیں کر سکتا عوام کے لوگوں سے جن سے بھی ملے ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں کہتے ہیں یار بیڑا غرق اور پھر صحیح ہیں یار تم بالکل صحیح اللہ بھائی ہم صحیح نہیں ہیں ہم رواج کے ساتھ نہیں چلتے ہم صاحبِ معراج کے ساتھ اللہ اللہ ہم کیا صحیح ہوتے ہیں ہم کوئی صحیح نہیں ہے شریعت صحیح ہے جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ صحیح ہو سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اگر شریعت سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے ہماری باتیں بھی غلط ہوں اللہ حجاللہ شاہ اسی طرح ہماری مدد فرماتا ہے پاس وڈ بول کے باقی یہ بات